الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ و یقینا کامیابی کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالی و اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کے ذریعے ملتا ہے آش کامیاب ہونا پسند کرتا ہے کہ میں کامیاب انسان بنوں میں کامیاب زندگی گزاروں تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو بہت بنیادی مقصد دو بنیادی انداز ہے وہ شریعت متحرہ پر پابندی کے ساتھ چلنا ہے یہی چلنا کامیابی کے راستے پر چلاتا ہے تو اسی تصور کو رکھ کر ہم نے اپنے سلسلے کا نام رکھا کامیابی کا راستہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ اول تاخیر دیکھیے کہ بنیادی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل ہوں گا ہم آپ کو روزانہ نصاب بتاتے ہیں زکوٰۃ جو چاندی کے حوالے سے وغیرہ جو ریٹ نکلتے ہیں ڈیلی تو آج کیا نصاب ہے آئیے دیکھتے ہیں دو جولائی 2014 چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے دو جولائی 2014 ہزار چودہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے دو جولائی 2014 زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے یہ ہم آپ کو روزانہ بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک فون نمبر دیتے ہیں دارالفتاح اہل سنت کا جو روزانہ رات آٹھ سے یعنی ابھی آٹھ سے لے کر نو بجے تک یہ آپ کے زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق جو سوالات ظاہر جب آپ یہ ٹائٹل دیکھیں گے کہ جناب یہ نصاب ہے تو اب اس کے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے تو ان سوالات کے جوابات اور مزید تفصیلات کے لیے آپ اس نمبر پر کال کیجئے زیرو تھری یہ ہمارے دارختہ کے ماشاءاللہ کے عالم دین ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کو جواب دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں خاص اس کے لیے ہم نے ترکیب رکھی ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کا سن کر اگر کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو تو ہاتھ وقت اس کا حل لیا جا سکے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے کہا گیا تھا کہ کچھ کالس ہیں پہلے کچھ کالس لینی ہے آئیے کالس لیتے ہیں میرا نام عباس صدیق ہے میں ناسک مہاراشٹر سے بول رہا ہوں حید صاحب میرا آپ میں یہ سوال ہے کہ میرے اوپر ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے کا قرض ہے اور میرے دکان میں ہی جو اسٹیل کی دکان ہے اس میں دو کروڑ کا مال ہے اور میرا بازار میں جو ہے چار ساڑھے چار پانچ کروڑ روپیہ ہے جس کی آنے کی امید نہیں ہے تو کیا اس طریقے سے اس حساب سے میرے کو جتھا میرے اوپر ہے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ اس نمبر پر کال کر لیں 0300 تھری ہنڈریڈ یہ پاکستان کا نمبر ہے اگر پاکستان کے باہر سے کوئی کال کرنا چاہتا ہے ہم نے جو نصاب بیان کیا ہے وہ پاکستان کے حساب سے جو ہمیں یہاں کے جو ریٹ ملتے ہیں اس کے حساب سے ہے اور اس نمبر پر کال کر لیجئے گا کیونکہ اگر میں یہاں زکوات کی تفصیل بتانے بیٹھوں گا نہ میں عالم ہوں کہ ہر چیز کی تفصیل میں بتا سکوں ظاہر ہے کہ یہ ایک دار الفتہ سنت کے حوالے سے ہی یہ خدمت ہم لے سکتے ہیں تو آپ فون کر کے وہاں سے آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں یہ جی دوسری کال بھی بتا رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام رمیز حسن اور میرا سوال یہ ہے کہ میں برے کاموں میں پھنس گیا ہوں زیادہ تر تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور دلوں ایمان سے صرف خدا پہ ایمان کے حساب سے اور میں ہر برے کام کو چھوڑ کے صرف ایمان کی راہ پہ چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں اللہ تبارک و تعالی سچی ندامت عطا فرمائے یقیناً آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ بھی ایک ندامت کا اظہار ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ندامت توبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اس کے لیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی حضور گر گرا کر دعا کریں اس رب سے مدد مانگیں کہ وہ رب ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائی رمیز آپ کا نام تھا رمیز حسن شاید آپ نے نام بتایا اپنا تو دیکھیے وہ ممن یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے بری صحبتوں کی وجہ سے یا تو اس کی وجہ سے دوست بگڑتے ہیں یا دوستوں کی وجہ سے یہ بگڑ رہا ہوتا ہے تو اپنی صحبت اچھی کر لینی چاہیے اچھی صحبت ہمیں اچھا بنائے گی برے کی صحبت ہمیں برا بنائے گی جہاں میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خون سادن اور سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو ہمیں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ویسے بھی جو گناہوں کے مرض کا شکار ہو یا جنرلی طور پر بھی ہر ایک کو چاہیے میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں اللہ توفیق دے تو بارہ ماہ کے لیے ورنہ بانوے دن کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن کے لیے اگر کچھ بھی نہ بن پڑے تو کم از کم تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ مبارک دین ہوں گے آپ کے مدنی قافلے کے جس میں آپ شاید واپسی پر خود کہیں گے کہ شاید زندگی میں اس قدر نیکیاں کرنے کا موقع پہلی بار ملا اور اس قدر گناہ سے بچنے کا موقع پہلی بار ملا شاید ہو سکتا ہے کہ کے کیسے تاثرات ہو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنے سلسلے کی طرف آؤں کہ آج جو آپ کے سامنے جو بیان ہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اولاد کو صحیح عقائد اور اس کو نیک اعمال کی وسیعت کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور میرے سامنے سورہ بقرہ اس وقت موجود ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر تقریباً ایک سو بتیس ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّ بِهَا ایمان اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان تو یہ آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے بیان کیا اس کے تحت اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنی چاہیے اس سے ہمیں یہ ایک مدنی پھول ملتا ہے کہ والدین کو صرف اپنی اولاد کو مال کے متعلق وصیت نہیں کرنی چاہیے جیسا فی زمانہ یہ بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے بلکہ اولاد کو صحیح عقائد اعمال صالح دین کی عظمت دین پر استقامت نیکیوں پر مدعمت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنا زبردست بگار پیدا ہوا ہوا ہے بہت بگار ہے یقین مانی بہت بگاڑ ہے یعنی گلی محلے سلامت نہیں ہے بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے خوف خدا جس کو کہتے ہیں نا خوف خدا اور وہ شرم و حیا تقوی پرہیزگاری کچھ ایسی صورتیں نہیں ہے اب اب میں آپ کو ایک گھر کا واقعہ سناتا ہوں ابھی یہ تھا نہیں میرے موضوع میں لیکن ابھی یاد آیا ہے گھر کا واقعہ اب تو جانتے ہیں کہ نیٹ کا استعمال کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور پھر اس میں جو بے حیاں ہیں جو غیر اخلاقی کام ہیں وہ اپنے بام عروج پر ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس, اس کے اوپر برائیاں اور غیر اخلاقی اور گناہوں بھرے اور بے حیائی والے معاملات جیسے غالب آ گئے ایک ایسا سسٹم جو کہ ایک کنیکٹیوٹی تھی ایک کمیونیکیشن سسٹم کے لیے ایک ڈیوائسیز بنائی گئی ایک آلے بنائے گئے کہ آپس میں رابطہ ہو سکے وہ اب رابطے کا آلہ تو ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اس یہ اب رابطے کے آلے کے ساتھ تفریح کا آلہ پر اس پر غلب آ چکا اور اس میں تفریحات اور اس میں بھی گناہوں بھرے معاملات اس قدر بڑھ چکے گئے کیا اس پر بیان کیا جائے کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی لے کر چلیں گے البتہ اب جیسے کہ ایک مکان ایک گھر کے بارے میں مجھے بتا چلا کہ وہ سوشل ویب سائٹ کا آج کل بڑا دور دورہ ہے تو سوشل ویب سائٹ پر وہ گھر میں وہ چل تھا نظام تو گھر میں وائی فائی لگے ہوا ہوتا ہے اور سب اپنے طور پر نیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل فون میں بھی نیٹ ہیں پی سی ٹیبلٹ ہیں سب مطلب نیٹ کا استعمال تو اب آپ سمجھتے ہیں جو انٹرنیٹ یوزر ہیں اور یہ کروڑا کروڑوں کی تعداد میں ایک گھر میں اسی طرح تھا تو اب چونکہ تربیت نہیں ہوتی اولاد کی خوف خدا کی کمی ہے پرہیزگاری کی کمی ہے بہت کمی ہے اور فلمیں ڈرامے گانے بازوں پھر یہ جو ٹی وی کے ذریعے نظر آنے والے جو مختلف مناظر ہیں جو ایک لڑکا اور لڑکی کے اندر اس بات کا جذبہ ابھارتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے کسی کہ لڑکی سے دوستی ہونی چاہیے یہ کلچر یہ دکھایا جا رہا تھا ہوتا نا جو مجھے بالکل بہت زیادہ فیلنگ ہے میرے پاس بہت زیادہ اس کی مطلب نالج ہے اور میل آتی ہیں ایس ایم آتے ہیں کہ اس پر کچھ بولا جائے یہ اتنا بڑھ ہے نا لوگ چیخ رہے ہیں جیسے آپ مہنگائی پر چیخ رہے ہیں لوگ مطلب کہ وہ ریٹ بڑھ گئے اس پر چیخ رہے کتنے مطلب لوگوں کے تاثرات ہیں اسی طرح ایک گھرانہ ہے ایک ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں جو اس پر چیخ رہے ہیں اگرچہ ان کی آواز جس حد تک اس حد تک ہے تو اس طرح گھر کے اندر یہ چل رہا تھا تو اب وہ فیملی پوری تھی اب بھائی بھی کو بھی چاہیے تھی گرل فرینڈ تو بہن کو چاہیے تھا بوائے فرینڈ سوشل ویب سائٹ پر لگ گئے سوشل ویب سائٹ آپ سمجھتے ہیں میں ہر ویبسائٹ کا نام نہیں لینا چاہتا جو اس طرح کی جو ویب سائٹس بنی ہوئی ایک دوسرے سے جو رابطے رکھتے ہیں اس پر وہ دوستی ہو گئی بہن کے لڑکے سے ہو گئی اور بھائی کی لڑکی سے ہو گئی اب یہ دونوں ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پیغام بھیج رہے ہیں اب پیغام بھیجنے کے جو بھی انداز ہوتے ہیں لڑکا لڑکی کو لڑکی لڑکے کو جو بھیجتا ہے اس میں ہیا کیا مطلب سمجھ سکتے ہیں اب وہ جیسے تیسے حیاسوس پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا اور بہن کی لڑکے سے ملاقات کی ترکیب بنی لڑکے کی بہن اس کی لڑکی سے ملاقات کی ترکیب بنی کہ فنا جگہ وہ ملتے ہیں اب بہت ہو گیا کب تک نیٹ پہ گزارا ہوتا رہے گا اب دونوں نے ایک جگہ سیٹ کی اور وہاں بہن بھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے پہنچی بھائی اپنی گرل فرینڈ سے ملنے پہنچا جب وہ ایک جگہ پہنچے تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گی کہ وہ جس کو گرل فرینڈ بنا کر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی سگی بہن تھی وہ اس کو جو بوائے فرینڈ بنا کر بیٹی تھی وہ اس کا سگا بھائی تھا پتہ ہی تھا کیونکہ یہاں تو جھوٹے نام بھی چلتے ہیں نک نیم چلتے ہیں عجیب و غریب نظام تھا اب یہ ایک گھر کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے اب اس طرح یہ تو چلو بھائی بہن تب انہوں نے کیا ایک دوسرے کی نظر میں ان کا مقام رہا ہوگا کیا یہ آنکھیں ملا پائیں گے کیا یہ بیٹھ پائیں گے دیکھ پائیں گے مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہ پڑے ارے تم تھی چھوڑو ارے بھائی تم تھے چھوڑ یوں کر کے ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے ماڈرن گھرانا ہو جو اس کو بھی اہمیت نہ دے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ کئیوں کی زبان باہر باہر آ گئی ہوں گی کئی پر ہاتھ تک ہوں گے کئی اپنے گھر کا نیٹ دیکھنے ہوں گے کئی گھر کے لوگ بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا یہ تو واقعی بہت بڑی ہے تو اب چونکہ شروع سے ہماری تربیت کی کمی ہے سیدھی سی بات یہ میرے میٹھے اور پیارے سائن ہماری تربیت کی کمی ہے ہم نے اپنی اولاد کی ان خطوط پر تربیت کرنے میں ہم کت قدر ناکام یا کامیاب ہے اس کا فیصلہ اب آپ اور ہم سب اپنے موجودہ معاشرے سے کریں یہی نوجوان یہی طبقہ ہے یہی جنریشن ہے جو مارکیٹ میں ہے باہر ہے اور باہر آ کر یہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں لہذا اس پورے سینریو کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ اولاد کی تربیت اور اس کو کس طرح کی نیکی کی دعوت اس کو کس طرح کی وسیعت کرنی چاہیے اپنے بیٹوں کو کس طرح کی وسیعت کرنی چاہیے وہ موضوع ہمارا اولاد کو وسیعت کرنے کے اوپر ہے لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا یہ پوچھا جائے گا پیرنٹس اسپیشلی طور پر توجہ کے ساتھ سنیں اسپیشلی پیرنٹس اچھا اب آپ کہیں گے جناب اولاد ساتھ بیٹی ہے سب ساتھ بیٹھے ان شاء میں ارض کروں گا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سنیے کیونکہ اس اولاد نے بھی کل بڑے کا شادی کرنی ہے ہو سکتا ہے اس کے یہاں بھی اولاد ہو تو سب کو سننا چاہیے حضرت ایوب بن موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو اس حدیث پاک کی شرح کو سمجھنے میں اس حدیث پاک کی وضاحت کو سمجھنے میں ایک طبقے نے غلطی کی ہے اور اس نے مطلب کہ اس تربیت کو جس سینس میں لیا ہے صرف جس سینس میں لیا ہے اس کو غور سے اب سمجھنے کی کوشش کیجئے ریاض اس حدیث پاک کی شرح سمجھیے کہ حدیث پاک سے کیا مراد ہے یہ کیا بیان کر رہی ہے حدیث چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار متقی پرہیزگار بنانا ہے اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد و نیک امال کی وصیت کرنا یہ ہمارے نے دین کا طریقہ رہا ہے جس کی انشاءاللہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں البتہ اس حدیث پاک کے تحت جو کچھ میں نے بیان کیا ابھی جو شرح میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے اس پر غور کیجئے کہ اچھے آداب سے مراد بچے کی دیندار دیندار بنانا اس کو متقی بنانا اس کو پرہیزگار بنانا ہے کہ یہ ایک اچھا عطیہ ہے یہ چیزیں اسے دنیا اور آخرت دین اور دنیا میں کام آنے والی ہیں اب ہم غور کریں کہ ہم نے ہمارے بچوں کی تربیت کیا اس نہج پر کی اور پھر یہ آدیش دوبارہ میں آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا شعب الیمان کی روایت ہے کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری بہت کمزور ہے اس وقت یوں سمجھے کہ میں نے ایک یونیورسل پرابلم کو چھیڑ دیا ہے ہم یو کے جائیں یورپ جائیں افریقہ جائیں دنیا کے جس ملک آپ نام لو ہم جائیں جو والد وغیرہ ملتے ہیں نا انڈرسٹوڈ سے ایک اجتماع ہوتا ہے بہت سارے لوگ ملتے ہیں اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یقین ان یہ مبالغہ نہیں ہے تو جب ملتے ہیں تو ظاہر ان کو کچھ نہ کچھ دعا کا کہنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اپنا حال دل سنانا ہوتا ہے میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بہت بڑی تعداد والد حضرات کی وہ ہے جو یہ کہتی ہے دعا کریں ہماری اولاد نیک بن جائے ہمارے بچے کو لے جاؤ نا آپ لوگ یہ کہنے والے لوگ ہوتے یا میں یہ ضرور ارض کر دوں کہ میں نے ایسے کئی بیٹوں سے ملاقات کی ہے ینگ بالکل نوجوان بیٹوں سے ملاقات کی ہے دیکھنے میں بالکل مذہبی وضاقت نہیں ہے لیکن انہوں نے جب ملاقات کی تو کہا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے والد کو سہد دے ہماری والدہ کو صحت دے میرے ماں باپ کے لیے دعا کریں یہ ماں باپ سے دعا کروانے والے اولاد کی کمی نہیں ہے میں نے خود ملاقاتیں کی ہیں ان سے یہ صرف سن... سنی سنی بات نہیں کرا پریکٹیکل جو آنکھوں نے دیکھا ہے میں ان کو دیکھتا تھا کہ یار ان کو کتنے ماں باپ سے محبت ہوگی اور ماں باپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں کر رہے ہوتے تو یہ کنیکشن موجود ہے اولاد ماں باپ کے لیے اپنے دل میں درد رکھ رہی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کے بگڑنے کا دل میں درد رکھ رہے ہیں پرابلم یہ ہوا کہ جب اس کی تین چار سال کی پانچ سال کی عمر تھی جہاں سے ہم نے اس کی تربیت کو بہت زیادہ سیریس لینا تھا شروع سے ہی بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے تو شروع سے ہی جب اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی سننے کی صلاحیت پیدا ہوئی جب ہم نے اس کو جو کہا کہ بیٹا یہ اٹھا کر دو تو بچہ سمجھنے لگا کہ میرے ابو مجھ سے اس چیز کا مانگ رہے ہیں بیٹا وہ اٹھا کر دینا اب وہ بچا اتنا سمجھدار ہو گیا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گلاس کر دینا, بیٹا یہ پلیٹرخان سے چمچ اٹھا لو اب بچہ اتنا ہو گیا کہ سے چمچ اٹھا رہا ہے پلیٹ نہیں اٹھا رہا بیٹا یہ شیشے کا گلاس ہے اس کو رکھ دو یہ ٹوٹ جائے گا آپ کا بچہ آپ کو سن کر شیشے کا گلاس رکھ رہا ہے اس کو پتا کہ ٹوٹنا کس کو بولتے ہیں بیٹا سنبھال کر کچن میں ले جانا سالن گر نہ جائے. اب وہ سنبھال کے جس طرح بچہ چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سماجار ہو گیا کہ میرے اشارے کو میری عبارت کو میری بات کو یہ محسوس کر رہا ہے میرا بچہ سن رہا ہے اب آپ اس کو بتائیے کہ بیٹا کہ وہ درست راستہ کون سا ہے آپ اسے برتن کا تحفظ دکھا رہے ہیں آپ اسے بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں آپ اس کو منع کرتے ہیں بیٹا فریج کو ہاتھ میں لگانا فریج خراب ہو جائے گا بیٹا چولا جلتا ہے ہاتھ میں لگانا ہاتھ جل جائے گا بیٹا پتیلی گرم ہوتی ہے ہاتھ میں لگانا پتیلی گرم ہو جائے گی اے پتیلی سے تمہارا ہاتھ جل جائے گا بیٹا کھانا تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو بیٹا یہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو بچہ کہتا ہے یہ سموسہ مجھے دے دو بیٹا بھی گرم ہے یہ, م... یہ فرائی مجھے دے دے بیٹا گرم ہے آب کتنی چیزیں بتا سکار اب آپ کا بچہ گرم کو ٹھنڈے کو یہاں تک آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا منہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ منہ چلا کر بیٹا پانی پی لو اس سے پانی پی لیا یہ سمجھداری آپ محسوس نہیں کر رہا آپ کے بچے کے اندر بیٹا یہ کچرے زمین پہ نہیں ڈالتے بیٹا اٹھا لو آپ کا بچہ اٹھا کر بیٹا ڈسٹ بن میں ڈال کر آؤ آپ کے بیٹے کو اتنا تک پتہ ہے بچے کو کہ ڈسٹ بین کہاں رکھی ہوئی ہے کچن میں رکھی ہوئی ہے کہ باہر رکھی ہوئی ہے اتنی سمجھ جب اس میں آ گئی ہے تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ میں اس کے اندر دین اور مذہب اور دینداری کی باتیں اس کے ذہن اور اس کے عادتوں میں ڈالنا شروع کروں کہ جب نماز کا وقت ہو تو ٹھیک ہے یہ لیٹے لیٹے سجدہ کر دے گا بچہ یہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا یوں کرے گا یوں کرے گا ایسا آ جائے گا لیکن ماں کے ساتھ بچہ کڑا ہو کر نماز تو پڑے باپ اگر گھر میں نفلے پڑتا ہے تو بیٹا کڑا ہو کر نماز تو پڑے بیٹ یہیں سے اس کی دین کی اور اس کی سمجھ اس کو فیڈنگ کرنا شروع کرے بچہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے جھوٹ ہے تو اس کو بیٹا جھوٹ نہیں بولتے بیٹ ایسا نہیں ہوا تھا نا ایسا نہیں ہوا تھا نا. نہیں ایسا نہیں ہوا تھا تو بیٹا جھوٹ نہیں بولتے نا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ بولنا بری بات ہے بری اس کو پتا دے دے بنا بولنا بری بات ہے نہ کہ اس کو یہ کہہ دے کہ بیٹا فون کی گھنٹی بجے اور آپ کہیں بیٹا منا کر دو وہ گھر میں نہیں ہے اب آپ ایک طرح بیٹا منا کر دو وہ گھر میں نہیں ہے جھوٹ کی تربیت کر رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ نہیں بولتے بیٹا یوں شکایت نہیں کرتے بیٹا یہ گھیبت ہو گئی گھی بت نہیں کرتے ناب بالغ کا گنا نہیں ہے لیکن اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری کس کی اور کی کیا والدین اپنی اولاد کو گیبت سے بچنے کا درس دیا چگلی سے بچنے کا درس دیا آپس میں جو بھائی بہن میں بچپن سے ایک حسد کا اور وہ جیلسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے نہیں نہیں کرتے, نہیں، نہیں کرتے اس کو بیٹا حسد کہتے ہیں اس کو اس کی لینگویج میں سمجھا دیں اس کو اس کی زبان میں سمجھائیں آپ نارمل طور پر اس کو لے لیجئے بٹ ڈراپ ٹو ڈراپ ڈراپ ٹو ڈراپ ڈراپ ٹو ڈراپ آپ کچھ ڈالے تو صحیح اس کے اندر تاکہ اس کی تربیت تو ہو اب ہم یہی تربیت نہیں کر پا رہے اس کی وہ ایج ہے تربیت لینے کی تو ان اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا تو اولاد کی تربیت اس کو دین کی تربیت اس کو قرآن کی دا دا قرآن درست پڑھنے کی نماز درست پڑھنے کی اور اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں اخلاقیات کے حوالے سے کہ بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے ایسے بیٹھتے دیکھو سنت کے مطابق یوں بیٹھا جاتا ہے بیٹا پلیٹ صاف کر لو بیٹا انگلیاں چاٹ لی جب جیسا بھی دسترخان پر اور بیٹھے تو آج اپنے بچے کی پلیٹ صاف کروائیے گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں انگلیاں چٹوا لیجیے پہلے اس اگلی کو چاٹتے ہیں پھر اس اگلی کو چاٹتے ہیں پھر انگلے کو چاٹتے تین انگلی سے کھانا یہ سنت امبیا کرام السلام ہے تربیت دینا یہ تربیت ہی تو ہے چلے ابھی آپ تین انگلیاں کر لیں نیوالا نہیں اٹھ رہا پہ اٹھے گا عادت بنائے اٹھے گا چھوٹا نیوالا آ کیا آ رہا جائے کون سا منہ کے منہ میں اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنا ہے آپ چھوٹے بڑے نیوالے پر بھیز کر رہے تو آپ مطلب کہ اس کو اٹھائیے کھائیے نیوالا بھی سیٹ ہو جائے گا تین انگلیاں بھی سیٹ ہو جائیں گی پھر انگلیاں چاٹتے رہیے انگلیاں چاٹنا اور پلیٹ چاٹنا ان دونوں کو صاف کرنا یہ حدیث پاک میں موجود ہے اور پلیٹ دھو کر پینا یہ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ اس سے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا وہ حقدار بنتا ہے تو اس طرح یہ یہ کھانے پینے کے مینٹس ابھی چونکہ اب دسترخان پر ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہوگی ممکن ہے تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اب یہ کھانے مینٹ سے کھانے نا بسم اللہ شریف آپ نے کھانے سے پہلے یا نہیں پڑھائی کھانے کے بعد پوری دعا پڑھا دیں کھانے کے بعد کی دعا پڑھا دیں ہو سکے تو کھانے سے پہلے فیضان سندر کا در شروع کر دیجیے بہت اچھا انداز میں آپ کو تربیت کا عرض کر رہا ہوں کہ شہری سے پہلے درس دے دیجیے سارے گھر والے بیٹھے ہوں آپ جو کھانا کھانا ہے ابھی مکری پڑ کر سب فارغ کر جائے کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھتے ہیں درس دے دیجیے فائدہ نے سنت کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا دعا کے لیے جب مکری سے پہلے جو مدری چینل پہ دعا ہوتی ہے سب کو لے کر بیٹھی ہے جب بچہ ماں باپ کو روتا ہوا بلگتا ہوا اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتا ہوا دیکھے گا ٹکن ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئیں گے بچے روتے ہیں میں آپ کو یقین دوں بچے روتے ہیں ہاں روتے ہیں ان کے دل میں بھی یہ چیزیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں تربیت کال آئیے چلے کال لے لیتے عمران بھائی آپ تو فرما رہے ہیں کہ بیٹے کو نصیحت کریں اب بیٹا بات ہی نہیں مانتا آگے سے تو اترا کرتا ہے زبان دراز ہے بد اخلاق ہے بدتمیزی کرتا ہے وہ کسی بات کو قبول کرنے کا نام ہی نہیں لیتا تو آپ آپ کہہ رہے نصیحت کریں اب آپ, آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں کیسے نصیحت کریں اس کو آپ غصے میں کیوں آ گئے اب اب اسی طرح اگر آپ بچے کو نصیحت و نصیت کرنے بیٹھیں گے تو تو ہو گیا کام اے فلاح کا مرانی نرمی و آسانی میں ہر, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہ بانی میں ایسا مطلب مانیں گے میں نے عرض کی نا کہ وہ جو ڈیوریشن بیسک ڈیوریشن تھی سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو دس سال کی عمر میں نہ پڑے تو مار کر پڑا ہو اور یوں جو ایک پورا ایک پیریڈ تھا وہ پیریڈ نکل جاتا ہے اب جب پیریڈ نکل جاتا ہے تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر بعد میں ہمارا ہوش آتا ہے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے بعد میں ریئلائز کرتے ہیں ایک مسٹیک سامنے آتی ہے کہ اوکے تو اب مسٹیک کو درست کرنے کے لیے ٹیک ٹائم اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اکمت عملی چاہیے ہوتی ہے تدبر چاہیے ہوتا ہے نرمی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ماحول دیں اس کو اپنے ساتھ مدنی کافلے میں لے کے جائیے اتنا سمجھدار بچہ ہے آٹھ دس سال کا ہے اپنے ساتھ مدنی کافلے میں لے جائیے ان شاء اللہ تعالیٰ امید بہتری کی آئے گی فیصلہ نہ سنت کا درس میں بٹھا دیجیے مدنی چینل دکھا دیجیے مدنی مذاکرہ دکھا دیجیے اپنے ساتھ کسی اجتماع میں لے کر آ جائیے یوں مطلب کہ تھوڑا سا گریجولی کریں آپ ڈائریکٹ اتنا اپروچ کریں تھوڑا تھوڑا پھر اپنے کریکٹر اور اپنے کردار کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی سب ایک چیز بگڑی ہے نا اب کیا مطلب کہ اوور نائٹ تو راتوں رات نہیں بگڑی سالوں نکل گئے تو اب اس کو درست کرنا ہے تو ٹیک ٹائم حکمت عملی کے ساتھ کام لیں ان اللہ بہتر ہوگا البتہ جو یگسٹر جو اولاد اس وقت میرے ساتھ بتری چینل پر موجود ہیں سو پلیز پلیز پلیز آپ ہرگز ہرگز نافرمانی فرمانی کا راستہ اختیار مت کیجیے ماں باپ اگر آپ کو کوئی اچھی اور عمدہ بات بتاتے ہیں عمدہ بات سکھاتے ہیں لے لیجیے آپ بولو کہ ہمیں یوں نرمی ٹھیک ہے بات آپ کے مطلب کی ہے بات آپ کے کام کی ہے آپ کی اصلاح کی ہے میرے بچوں تو مان لیجیے ماں باپ کبھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے ماں باپ اچھا ہی چاہتے ہیں اگر آپ کو وہ ڈائریکشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے بچوں اس میں فائدہ ہوگا اس میں ماں باپ کی اطاعت کیجئے ماں باپ کی فرما برداری کی ہاں ماں باپ اگر اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جاتی ادروائز تو ماں باپ کی تو بات مانی جائے گی نا کہ ان کی اطاعت اور ان کا حکم ماننا بھی تو رب کا حکم ہے تو آپ نے آج تک اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے ماں باپ کا دل دکھایا ہے ماں باپ کو ستایا ہے تو پلیز ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے اور ماں باپ کو راضی کیجئے۔ اور والدین کو چاہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف آئیں میں اب وصیت جو کچھ بزرگوں نے کی ہے میں اس کو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ کال ہے چلے کال لے لیتے ہیں السلام علیکم, علیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ وکار اختاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں میں سم دو ہزار میں یہاں بابل مدینہ سے کراچی یہاں آیا تھا راولپنڈی تو والدہ مالجہ نے سم دو ہزار میں ڈیتھ ہوگی تو انہوں نے کراچی سے منع کیا تھا میں کام وغیرہ کرتا تھا ابھی میں باب المدینہ آنا چاہتا ہوں صرف اور صرف اضہت صاحب کی زیارت کے لیے تو کیا والدہ کے وفات کے بعد بھی ان کا یہ حکم مطلب میں نے وعدہ کر دیا تھا ٹھیک ہے مدر میں کراچی ابھی واپس نہیں جاؤں گا تو پراپر میں یہاں کا تو کراچی میں ہمارے مکان وغیرہ تھے تو وہ تو والدہ کے حکم پہ سن دو ہزار چار میں بیچ دیے ہیں تو ابراہیم مہربانی اس کا جواب نیت فرمایا تھا کہ میں پھر باپا کی خدمت میں ہو سکوں بہت اچھی بات آپ نے کی کہ والدہ کی بات یہاں جو والدہ آپ فرماتی رہی اور آپ اب سوچ رہے ہیں کہ والدہ کے انتقال کے بعد اب میں اس کمینڈمنٹ پر اتر پاؤں اتروں یا نہ اتروں وہ میرے کمینڈمنٹ ہے یا نہیں ہے اب میں کیا کروں بہت اچھی بات ہے میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ ہم, ہم ہمارے حیدرآباد ہمارے یہ دارالفتہ اللہ سنت کی طرف ہم جائیں گے وہاں ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے پلیز تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مدری چینل پر رہیے گا تو میں والد والد جو وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو میں اس کے متعلق کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے ہمارے گائڈ لائن ہو چنانچہ یہ مضمون میں آپ کو سرات الجنان یہ مقتط المدینہ کی متوہ ہے سرات الجن قرآن پاک کی یہ تفسیر ہے اس سرات الجنان کتاب جلد اول کے صفحہ نمبر دو سے میں نے شروع کیا ہے اب دو پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کی مجھے کچھ وصیت کیجئے کی حضرت عبداللہ بن مشرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو کتنی خوبصورت وصیت کی میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اولاد کو وسیعت کی جا رہی ہے زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی خطاؤں پر رویا کرو اب زیادہ وقت گھر میں رہو تو نیٹ لے کر موبائل لے کر ڈراموں کی طرف فلموں کی طرف اور الٹے سیدھے ود اخلاقی کی طرف نہیں زبان کی حفاظت کرو اپنی خطاؤں پر رویا کرو اپنی غلطیوں پر رو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنی چاہیے قرآن کی تلاوت کے رہے گھر میں گھر میں رہ کر بھی عبادت کی جائے گی حضرت الکما اطور جی رحمت اللہ تعالی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے فرمایا بیٹے جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے اگر تجھے کو مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے اس, اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے اس آدمی کی دوستی اختیار کر کے جب تو اسے مانگے تو وہ تجھے دے اور اگر خاموش رہے تو خود خود دے اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح ہے کتنی اچھی صحبت اچھی دوستی اچھے ماحول کی تربیت دے رہے ہیں والد صاحب اپنے اولاد کو آپ غور کیجئے کہ آپ کی اولاد کس کے ساتھ بیٹھتی ہے کس کے ساتھ اڑتی ہے کس کے ساتھ آتی ہے کس کے ساتھ پلیز نرمی اور پیار سے سمجھائیں ایک فرینڈلی ماحول کریٹ کریں گھر کے اندر بچوں کو لے کر الگ سے بیٹھیں بیٹا کر کے بھی تو بات کی جا سکتی بیٹا ایسا نہیں کرتے بنا کیا نیسا نہیں کرتے تھوڑا چاہیے میری بات کو اب دیکھیں ہے آپ کے وہ تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کا کو کوئی ماحول ہوتا ہے اب دیکھ بیٹھے تو صحیح مانے گا یار مانے گا انشاءاللہ مانے گا اب بیٹھے نرمی اور پیار سے اس کو نفع نقصان سمجھائیں جب بات دلائل کے ساتھ کی جاتی یقین مانی بعض اوقات بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے دلائل کے ساتھ بات کریں تو بیٹا ایسا کرو گے تو ہو جائے گا آپ کو کوئی پروویس ایکسپیرئنس ہوگا وہ اپنے بچے سے شیئر کریں انشاءاللہ تعالی تعالیٰ امید ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی بات مانے گی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مانے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی درست تربیت کرنے کے توفیقہ فرمائیں ہاں جہاں سختی کرنے کی اجازت ہے شریعتیں دی ہے جتنی سختی کرنے کی اجازت ہے شریعت متحرہ کے مطابق کیجیے اس کے لیے بھی شرع رہنمائی لے لیجئے میں آپ کو بار بار شرعی رہنمائی کی طرف دوں گا آپ کے کانٹیکٹ باکس کے اندر جو کال فون نمبر سب سے پیرورٹی بیس کے اوپر دور رفتہ سنت کا نمبر ہونا چاہیے آپ ہر بات پر فون کریں انشاءاللہ ہر بات پر رہنمائی کی امید, امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہوگی اور بہت سارے مسائل کا حل انشاءاللہ شاء اللہ گا بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طاقت کریں فرما برداری کریں اگر ماں باپ آپ سے کسی بھی طرح سے بھی بات کرتے ہیں تب بھی آپ نرمی نرمی رہتا ہے گائیں جھکائیں زبان اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے نگاہیں جھکا کر رکھیں شرم و حیا کا پیکر بن کر رہیں ماں باپ کی اطاعت کریں ماں باپ کو راضی کریں ماں باپ کو راضی کرنے میں رب کی رضا ہے رب کی رضا میں جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے مفتی صاحب سے اگر رابطہ ہو گیا ادال الفت سنہ سے تو پلیز میری بات کروا دیں اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ روید بھائی کیسے مزاج شریف ہیں آپ کے الحمد للہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ساحل محترم نے ہم سے فون پر بات کی آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ وہ والدہ کے حوالے سے کچھ کھیچ کہہ رہے تھے جی جی جی کیا آپ ان کو مشورہ دیں گے اصل میں والدین کی اطاعت اور نافرمانی کا شدید میں ایک زیادہ مقرر کیا ہے کہ والدین نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اگر والدین کو ایزا ہو یا جسمانی تکلیف ہو یا اس بچے کو جس کو والدین نے حکم دیا ہے کوئی جسمانی ایزا ہے یا تکلیف ہے تو ایسی صورت میں نافرمانی کرنا حرام اس کے علاوہ اگر نافرمانی کی اور نافرمانی کرنے کے اندر نہ والدین کو کوئی ایزا ہے نہ اس کو, کو ایزا ہے نہ تکلیف ہے اور اس صورت کے اندر اس کو کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ ہے تو یہ ناپروانی کرنے کی اجازت ہے شرد اس کو ناپروانی نہیں کر رہا آواز آ رہی ہے اب تک دی, مجھے آ رہی ہے تھوڑی سی وہ کال میں تھوڑی سی گڑگڑاہٹی ہو رہی ہے یہ کہاں سے پرابلم ہے میں نہیں جانتا اگر سسٹم کا سسٹم میں پرابلم ہے اچھا جی نبید بھائی کیا ارشاد فرما رہے ہیں نبی بھائی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ نے اپنی حیاتی میں مجھے باب المدینہ جانے سے منع کیا تھا میں نے کمنڈمنٹ کی تھی اب والدہ کا انتقال ہو گیا میں فیضان مدینہ آنا چاہتا ہوں تو کیا ہی آئیں گے تو نافرمانی تو نہیں کہلائے گی نہیں یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی اور پھر دوسری بات ہے کہ اکثر یہ ان کا کارے تعلق پنجاب سے ہوگا ان کا جی جی تو پنجاب کے اندر اصل میں یہ ہے کہ کراچی کو بہت خطرناک شہر سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ کراچی چلا گیا تو وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا جبکہ ہم بھی باب المدینہ میں موجود ہیں چلیں آ جائیے وکاس بھائی غالب وکاس نام تھا ان کا جو تھے آپ اسلامی جی وقار بھائی ماشاءاللہ اللہ آ جائیے باب المدینہ آپ تو دال افطل سنوں کی طرح سے یاد ملیں گے اونتی سب پہلے ہم کچھ چلتے ہیں ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کے جذبات اور تاثرات اور سوالات ہوتے ہیں پہلے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے بعد حسب ضرورت میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں جی دکھائیے شیطان تو بند ہو جاتے ہیں مگر جو انسان کے ساتھ نفس ہے نا اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو ورغلاتا ہے اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں رمضانوں میں صرف کھانے پینے سے رکتے ہیں اور سارے گناہ کرتے ہیں غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بد نظری بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رکنا چاہیے روزہ جو نام ہے نا وہ تقوی کا نام ہے گناہ سے بچوں جھوٹ سے بچو غیبت سے بچو بھوکے رہنے سے روزے کا نام پورا نہیں ہوتا صرف بندہ بھوکا رہے اور بس رات کو کھانا کھا لے رمضان آتا ہے پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ گناہ کر دیتے ہیں رحمت کا مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہم شیطان جو ہے قید ہو یاد ہے اب اس میں بھی انسان اگر جھوٹ بولے گا چگلی کرے گا تو ایسے کیسے چلے گا انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے انسان نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس وجہ سے بات نہیں آتے کہ ہمارے نیتوں میں فرق ہم بولتے کچھ کرتے کچھ है. رمضان میں بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں اس بات پہ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے کوشش ہوتی ہے رمضان میں روزے رکھ کر جھوٹ نہ بولے عام حالات کے جو پہلے کی زندگی دور گزر رہا ہوتا ہے نا کام میں جھوٹ بولنا چگلی کرنا ایک دوسرے کی برائی کرنا وہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے برائے تو ہمیں لگتا ہے کہ شان بن ہے وہ تو بن ہی ہے مگر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں کم رمضان میں تو آدمی کوشش کر لے کہ نہ کو کرے انسان کے نف سے وہ سب مجبور دیتا ہے ہماری ایمان کمزور ہے ہم اپنے نفس سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہم آدھی ہو گئے آدھی ہو جائے کیا گنا گنا نہیں لگتا اب چھوٹا چھوٹا گنا ہوتا ہم لوگ سمجھتے کہ چھوٹا گن ہے تو وہ کرتے کرتے ہم بڑا گنا کر لیتے وہ بھی پر گنا نہیں لگتا ہمیں انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تنہائی میں چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے کچھ بھی کھا سکتا ہے لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اب ہر برائی کرتے ہوئے ہم یہی سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہر چیز ہم بچ جائیں گے آٹومیٹک اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں توڑے گا صرف اتنی چیز اخبار ہے آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اور روزے میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں۔ آپ کو شدید پیاس لگ رہا ہے لیکن آپ روزہ نہیں توڑتے کیوں آپ کے ذہن ایک بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے آپ چاہیں تو تنا میں پی سکتے ہیں پانی تو اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر برائی کو کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے دیتے ہوئے ہر چیز ہم بچ جائیں گے آٹومیٹک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نعیم رضا قادری ہے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی اس مبارک راتوں میں بھی اس مبارک دنوں میں بھی جو لوگ گنا کرتے ہیں اس بارے میں وعید کیا ہے السلام علیکم میرا نام دانیال ہے میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے مگر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی لوگ برائیوں سے باز نہیں آتے میں محمد اشرف شیخ صدر ریگل کا ایک دکاندار ہوں سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ ختم ہو جانے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آتا بظاہر تو عملن تو ہم نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں تراوی بھی پڑھنے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی شیطانی عمل میں جاری رہتے ہیں رمضان و کا خیال نہیں کرتے نوید بھائی سن رہے ہیں آپ جی جی یہ ایک ملا جلا سا ایک رجحان ہے کہ اس میں میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمان کے دل میں رمضان کی محبت تو ہے کہ وہ اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ رمضان میں رمضان میں رمضان میں رمضان میں رمضان میں یوں نہیں مگر کیا کریں رمضان میں یوں نہیں مگر کیا کریں اور ساتھ ساتھ ایک اور تصور بھی سامنے آیا کہ رمضان میں گنا سے بچنے کا ذہن بن رہا ہے کیا رمضان کے علاوہ گنا گنا نہیں ہے رمضان کے علاوہ بھی گناہ گناہ ہے رمضان سے پہلے گنا سے بچنے کا ذہن ہوتا پچرے ہوتے تو رمضان میں بھی بچ ہوتے اب گناہ وہی گناہ کی عادت لیے ہوئے ہم رمضان کو میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت نفسیاتی طور پر جذباتی تو پسرات ہوتے پیرا ہو جاتا ہے کیا کہیں گے نوید بھائی ان تمام تر جو ایک سوالات ہوئے ایک تو ہمارے آخری اسلام بھائی تو بڑے اس میں ایموشنل تھے جذباتی تھے کہ آخر کیا شیتان بند ہے اس کے بعد بھی ہم لوگ تو سمجھائیے ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ اس سے محاوت عادت سے نکل جانا بتا دیں خود اپنے ساتھ آرامت کرنا ہے اب جس so, آدمی کی گیارہ مہینے عادت بنے گی گناہ کرنے کی گناہوں میں مستغرق رہنے کی اب وہ ایک مہینے کے لیے عبادتیں کرتا ہے اور نیکی کی طرح راحب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس پر بڑا دشوار گزرتا ہے اور پھر یہ کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن جو نفس ہے جو شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے مگر وہ حمزاد تو قید ہے نا یہ جس ش... ایک ان... ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جس کو حمزات کہتے ہیں حمزاد تو قیدنی ہے وہ تو برائی کی طرف ہمیں مائل کرنے کی کوشش کر ہی ہے اور ہم اس کی زیادہ مطلب کے بات ماننے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اگر یہ حمزاد سے کو جا... آ... پہچانے اور نفس امارہ کی شادوں سے بچے تو ان شاء اللہ تعالی رمضان و مبارک میں بھی عبادت اور ریاضت کا ذوق و شوق نصیب ہوگا کیا, کیا کہتے نوید بھائی جی جی بالکل تو یہ جو ہے کہ رمضان و مبارک میں کیا گنا کیا مطلب وہ بڑھ جاتا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں مدینہ مدینہ اصل میں آواز جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر گناہوں کی نحوست کیا بڑھ جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے شریعت مطالعہ کیا فرماتی ہے بالکل گناہ کا بالکل گناہ کی نحوست رمضان المبارک میں گناہ کرنا اندر دوبارہ بتانا گنا فرمانی کرنا اس کے اثرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو گناہ بالخصوص رمضان میں بھی گناہ سے تو بچنا ہی ہے لیکن بالخصوص ماہ رمضان میں گناہ کی طرف جانے سے اور بچنا چاہیے کہ رمضان ویسے ہی ہمیں تکوا اور پرہزگاری روزہ سے ہمیں تکوا اور پرہیزگاری کا درس دیا جا رہا ہے تو اس میں بچیں کچھ کالز مجھے کہہ رہے ہیں آئیے کچھ کالز کہتے ہیں نوید بھائی ذرا کال سنتے ہیں کال کالر کیا کہہ رہے ہیں نگران شورا سے میرا سوال ہے کہ حاضی عمران تھے کہ میں ایک سال سے مقتل مکرمہ میں رہ رہا ہوں باقی مزید ایک سال اور چاہیے پھر کیسا اترے گا یہ شریعت کتنی اجازت دیتی ہے اگر اس سے زیادہ اگر اجازت دینا چاہتی ہے تو رہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے اس میں میری آپ رہنمائی فرمائیے السلام علیکم ایک اور سال کا کیا فرما رہے ہیں کہ مزید ایک سال رہنا ہے ان کو جی رویش بھائی کیا فرماتے ہیں آپ اس معاملے میں عمران آواز مجھے صحیح کلیئر نہیں آ رہی نا کہ اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں اس کو ذرا سوال دوبارہ چلائیے نگران چورا سر میرا سوال ہے کہ آپ عمران سے کہ میں ایک سال سے مکرمہ میں رہ رہا ہوں باقی مزید ایک سال اور چاہیے پھر کیسا اترے گا یہ شریعت کتنی کتنی اجازت دیتی ہے اگر اس سے زیادہ اگر بیوی بی اجازت دینا چاہتی ہے تو رہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے اس میں میری فرمائی ہے السلام علیکم اللہ جی یہ غالباً یہ گھر سے جو دور ہیں اور یہ زیادہ عرصہ شاید ان کو لگے گا تو اس معاملے میں بیوی کی اجازت یا نہ اجازت کے حوالے سے یہ شرع رہنمائی لینا چاہ رہے تھے نبی بھائی جی جی اس کے بارے میں شریف کا حکم یہ ہے کہ چار ماہ تک بیوی کی اجازت کے بغیر بیوی سے شہر دور رہ سکتا ہے لیکن اگر چار ماہ سے زیادہ رہنا ہے اگر بیوی ہے تو پھر چار ماہ سے زیادہ دوبارہ ذرا فرمائیے گا یعنی چار ماہ سے زیادہ چار ماہ تک تو یہ رہ سکتا ہے اگر چار ماہ کے بعد بیوی کہتی ہے کہ دوبارہ گھر آ جاؤ تو یہ کیا آ جائے گا یہ آنا پڑے گا ورنہ گناگار ہوگئے جبکہ سامنے کسی فتنے کا خوف ہو یا یوں ہی آ جائے ٹھیک کسی فتنے کے خوف کی وجہ سے آنا ضروری ہوگا یا آ ہی جائے فتنے کے خوف کی وجہ سے نہیں بیوی کے حق کی وجہ سے آنا ضروری ہوگا کیونکہ بیوی کا حق ہے اگر وہ چھوڑنا چاہتی ہے ابھی نہیں چھوڑنا چاہتی تو اس کے حق کی وجہ سے اس کو آنا پڑے گا, اس کو آنا پڑے گا. جی ماشاء اللہ تو یہ دارالفتہ سنت کی طرف سے جو جواب تھا وہ ہم نے آپ کو سنا دیا ہے اور کون ہیں جی سنائیے وعلیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد اللہ کامبر ایک ون فور ایل پانچ ملکی سے بات کر رہا ہوں میرا اس میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اندر موبائل وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو موبائل کے اندر میوزک گانے وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ اسلام اسلامی نماز ادا فرما رہے ہوتے تو اس میں آپ یعنی کہ یہ فرمائے کہ ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ادھر وہ فون پر گانا چل رہا ہوتا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا شریعت کے اندر شریع حکم ہے کون سی بیل لگانی چاہیے سیٹ پر ٹیون کے بارے میں نعت لگانی چاہیے یا نئی قرآن آٹ لگانی چاہیے یعنی اس کے بارے میں مزید جواب ارشاد فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں میوزیکل ٹیون جو ہے موبائل فون میں ہو یہیوں یہ ناجائز ہے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون جو بھی ہے موسیقی والی جو بھی آپ کی بیل ہیں وہ آپ کو نکالنے پڑیں گی نارمل جو بیل ہوتی ہے رنگ رنگ لکھا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی ہوتی ہے جس کو آپ بھی سمجھتے کہ یہ ایک بیل ہے ایک رنگ ہے تو وہ موبائل فون میں ایڈجسٹ کیجیے اور محتاط اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ موبائل فون میں اپنی اس طرح کی کوئی رنگ وغیرہ سیٹ کر لیں اور اس کے لیے یہ تو نارمل پوزیشن میں میں نے کہہ دیا البتہ جب مسجد میں جائیں تو برائے کر موبائل فون آف کر دیں آپ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ موبائل فون کو آن کر کے جانے دو سو ڈھائی سو آدمی کانٹیکٹ کے نام پر اپنے ساتھ آپ لے کے جا رہے ہیں تو اس کو مطلب موبائل فون آف کر دی جائے یہ زین بنا لیں اور بالکل آپ یہ پکا ارادہ کر لیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنا موبائل فون بند کر دوں گا آپ نے عبادت کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے آپ نے اس دوران کی مسجد میں کس سے بات کرنی ہے تب نماز وغیرہ تو فارغ ہو جائیں باہر نکلے اپنا موبائل فون آن کر لیجئے کس کی کال آئی تھی کس کا میسج سے تھا کو پھر بھی پتا چل جائے گا ابھی بھائی بہت بہت شکریہ اللہ کو جیسا خیر فرما کر ابیت بھائی لائن پر ہو تو ماشاء اللہ ما اللہ خوش رکھے کل انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو سہمت دیں گے بہت بہت شکریہ تو اس طرح موبائل فون کی ٹیون بالکل نہ رکھیں موبائل فون میں ٹیون نہ رکھے مسجد کا پورا ماحول عجیب و غریب ہو جاتا ہے اور ناجائز ہے ناجائز ہے اب کوئی عام آدمی کیا مسجد میں آ کر ٹیپ بجانا گانا بجانا معاذ موسیقی بجانا شروع کر دے اب سارے مل کو ساتھ کیا کریں گے آپ کس طرح مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر میوزک لے کر کیسے چلے گے موبائل فون میں یہ ہو ہی نہیں یار خلاص کریں اس کو مسجد میں جا موبائل فون آف کر دیں میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے اور کون سنائیے آج آپ نے پاپا کی بھی زیارت نہیں کرائی ہم کو امیر سنت کی زیارت کروایا کریں یار ہمیں اچھا وہاں کلام السلام رہا رہا علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تنظیر اختاری لندن سے میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح سے آپ شادی اور اسلام کے بارے میں پروگرام کر رہے تھے اسی سلسلے میں کوشچن یہ تھا کہ کافی جو مسلمان ہیں جو لندن میں رہتے باڑی ماشاء اللہ داڑھی رکھتے ہیں اور لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں کچھ مدنی پورا فلم ہے کہ اب ان مشکلات کی وجہ سے شیطان بھی بڑے وسع سے ڈالتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں رہا میرے اس ہونے کی وجہ سے تو کچھ اس پر مدنی پورے شا فرمائے تو اور مہربانی ہوگی جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے واقعی دنیا بھر میں بہت سارے ایسے اسلامی با اسلامی بہنیں ہیں جو اچھے اور نیک رشتوں کے انتظار میں ہیں اللہ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے البتہ یہ کہ آپ اپنے اس پر قائم رہ ڈٹے رہیں رشتے یہ تے ہیں آپ جس کو جو رشتہ ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا اور ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کی وجہ سے یا فلاں سنت و بر کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی آپ کو ان تبارک و تعالیٰ ایسا گھر ایسا گھرانہ ملے گا جن کو چاہیے سنت و برا رشتہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی آپ کوشش جاری رکھے اللہ نے چاہا تو راستہ کھلے گا اور جو وقت آئے گا تو ان شاء نیک اور عمدہ رشتہ یہ نصیب ہو جائے گا اسی طرح اسلامی بہنیں اپنے لیے سنو تو بھرا رشتہ ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں اعلی ست کا شعر سنا کر میں مل سنت کی طرف سوئچ کروں گا اے رضا ہر کان ہے اے رضا ہر کان کار ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اللہ تعالی عمل کرنے کے عطا فرمائے آئیے چلتے ہیں میرے سنت کی طرف سلو الحبیب اللہ تعالی محمد جن کی کالس رہ گئی ہیں جن کی کالس رہ گئی ہیں ان اللہ تعالی کل ہم اس کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے امیر سو کی طرف چلتے ہیں